کا نٹلنے والی یعنی ہو کے رہنے والی مل کا کیا ہے وہ نٹلنے والی ہو کے رہنے والی ما ادراک کا مل کا ما ادراک کا کوئی سمجھے تو صحیح مل کا وہ کیا ہے نٹلنے والی کوئی سمجھے تو صحیح کتبت سمود و آد ان بل آریا جٹلایا سمودیوں نے اور آد والوں نے بل کھڑکا دینے والی کو قیامت کو اے پر سمودی ہلاک کیے گئے زلزلہ کے ساتھ اے پر آدو اہل کو گری ہلاک کیے گئے چکھر کی ہوا سخت ہر چیز کو توڑنے والی آتیاں سخرہ علیہم اللہ نے مسلط کیا تھا اس کو سات راتیں اور آٹھ دن ہسو من لگاتار پس تو دیکھے آنا اس قوم کو اس کے اندر سرا گرے ہوئے تھے گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جو گری ہوئی ہوتی ہے کھوکھلے تنے پڑے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا فہال ترا لہم با کیا پھر ان میں سے کوئی تو دیکھتا ہے کہ باقی رہ گیا ہو سب کو تباہ کر دیا پھر اون ومن قبل ہو آیا پھر سے پہلے ول وہ الٹی ہوئی بستیاں سارے کے سارے نافرمانی کرنے آئے اصو رسول رب نا فرمانے کی انہوں نے اپنے رب کے رسول کی رابیا پکر لیا اللہ نے جوش مارا ہم نے ہم اللہ کو تمہارے باپ دادے بزرگوں کو کشتی میں سوار کر دیا لے نہ جلکم تاکہ بنا نے اس کو تمہارے لیے ہدایت کے یاد کرنے کا ذریعہ اور یاد کر لیں ان کو وہ کان جو غائیہ محفوظ کرنے والے ہیں بات کو فیض کا فصول الحدہ جب پھوکا جائے گا کرنا میں ایک ہی مرتبہ وہ عمر عرضوں اٹھا دی جائے گی زمین وجیوالوں اور پہاڑ اور دکھ زمین و آسمان دیر مارے جائیں گے دکا تن ایک دفع ان کی دھکی نکال کے رکھ دے گی میں کاقیا بس اس دن وہ قیامت واقعہ ہوگی ون شکت سماؤ پھٹ جائے گا آسمان اس دن اڑنے والا ہوگا ول ملک فرشتے جو ہیں تماشبینی کے لیے کنارے پہ ہوں گے اور اٹھا رہے ہوں گے تیرے رب کا اس دن یو مید سمانیا آٹھ فرشتے اس دن پیش کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں نہ پوشیدہ رہے گا تم میں سے کوئی بھی پوشیدہ سبحان اللہ جس کو امال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا او بھائیو ہاؤ مکرو کتاب آو میرا امال نہ انی زنان تو میں پہلے بھی یقین رکھتا تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا دل کے, کے. فی الراضیہ بڑی عیش کے اندر ہوگا راضی بازی فی جن آیا بلند بہشتوں میں کتو فات پھل اس کے لٹک رہے ہوں گے اللہ فرما کا کھاؤ پیو ہنی بما اسلف اللہ تمہیں نصیب کرے بما ماں اشرف تم چونکہ تم نے گزاری یہ زندگی دنیا کے اندر گزرے ہوئے ایام میں بہت اچھے طریقے سے وہ اماں من اوت یہ کتاب اور جس نے جس کے نام امال بائیں ہاتھ ملیں گے وہ کہہ یا ہائے یا اماں لم اوت کتاب یہ امال نم میں نہ دیا جاتا ولم ادر ماں حسابیاں میں نہ جانتا کہ میرا کیا حساب ہے یا لا کا نت القاض ہائے افسوس کہ فیصلہ موتی کر دیتی تو اچھا تھا ما اغنا انی مالیا نہ کام آیا میرے مال میرا اور میری بادشاہی ساری ہلاک ہو گئی اللہ فرمایا کا خضو پکڑو خرزیر کو فہلو ٹوک پہناؤ سمل جہی مسلو کہ ٹکیل دو جہنم میں سلسلہ سے پھر ایک زنجیر لے آؤ جس کی لمبائی اور اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لے تھا اور نامور سارا مال ہفت کر جاتا تھا لوگوں کا اور نہیں اکساتا تھا مسکین کے کھانا دینے پر فلے اللہ اور آو آج کے دن اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو کھانا ملے گا اللہ من غسلین مگر دھون زخموں کا پیپ زخم جب جا جاتے ہیں نا دنیا میں جو پیپ اور خون کرتا ہے وہ اللہ محفوظ رکھے گا وہی غسلین اس کو ملے گا نہیں کھائیں گے اس کو مگر وہی خطا کار کھائیں گے فلاح اکسم بے ما سے میں قسم نہیں کھاتا ساتھ اس کے جو تم دیکھ رہے ہو اور جو تم نہیں دیکھ رہے وہ خود بخود رسول کریم کا بولا ہوا ہے یہ شاعر کا نہیں کلی لمات تم بات مانتی نہیں ہو اور کسی کاہن اور یوگی کا یہ قول نہیں کلیلام تکرو بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو تنظیل عالمین یہ رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اگر میرا پیغمبر تکول بات بناتا اوپر ہمارے بعض بات باتیں تو یہ ہم قبول نہ کرتے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیتے ثم من پھر اس کی رگ حیات ہم کاٹ دیتے بالکم اناجین کوئی نہ ہوتا تم میں سے جو بچانے والا وَإنَّهُ اور تحقیق وہ انحول متقین اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ سارا نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے وہ انعلم ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں کئی بندے ہیں مقصب سچ کو جٹلاتے ہیں وہ انحول حسرت القافرین وہ ضرور افسوس ہوگا کافروں کے لیے دل قیامت کے اور انہیں یقین ہو جائے گا وہ ان نحول حق <يَقِين> یہ واقعی یہ سچ یقین ہے جو اللہ فرماتے تھے اس میں رب کن